ما بعد فأعوذنا الله من الشيطان العجيب بسم الله الرحمن الرحيم ولله عزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون صدق الله ربي العظيم إن الله رملاك تكون على النبي صدق يَا أَيُّهُ الَّذِينَ عَلَيْهِ وَسَلِّلِمْ تَسْلِيمًا صلى, صلى الله عليه وسلم بِكِرُمُ مِتِّبَادِهِ وَأَصْحَابِهِ صلى الله عليه وسلم الصلاة والسلام عليك يا, يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شبيع المبين اسلاد وسلم علیہ فوت محمود قرآن کریم کی یہ آیل مبارکہ جس کو میں نے تلاوت کیا ہے یہ آیت سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و عظمت کا بیان کر رہی ہے اور حقیقت میں یہ آئے شریفہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت و عظمت کا خطبہ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خیر اہل ایمان مسلمانوں کی عزت اور ان کی عظمت کا بھی بیان دوں تو میں ولی اللہ عزت والی <مِنِين> عزت تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور مسلمانوں ہی کے لیے ہے ولاکن منافقین لیکن منافقوں کو اس کی خبر نہیں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک قصبے میں شریک تھے جسے غصبۂ مریسی کہا جاتا ہے یہ ایک کنواں ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے اس وصبے سے فارغ ہو کر یہاں قیام کرنا اور اس موقع پر معاملہ یہ ہوا کہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے حادمِ خاص اور عبداللہ بن قبئی ابن سلول رئیس المنافقین کے دوست کے درمیان کچھ باتیں ہوئیں اور معاملہ جھگڑے کی نوبت تک پہنچ چکا عبداللہ بن اوبئی ابن سلول منافق نے اپنے دوست کا ساتھ دیا اور یہی نہیں بلکہ اس موقع پر اس بدبخت نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں انتہائی گستاخانہ باقی کیا اور کہنے لگا کہ اگر تم لوگ مکے سے آنے والے ان لوگوں کو اگر اپنا چھوٹا کھانا نہ دو تو ان کو معلوم ہو جائے اور تم ان کو کچھ مت دو تو یہ مدینے سے بھاگ جائیں گے اور یہ بات جب ہو رہی تھی تو حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ کو سن رہے تھے جب انہوں نے اس منافق کی مستفانہ باتیں سنی تو انہوں نے اس کو ڈاٹا اور کہا کہ تم یہ کیا کہہ رہے تو اس منافق نے کہا کہ چپ رہو میں نے تو ایسے ہی ہنسی مذاق میں یہ بات کہہ دی تھی حضرت زید بن ارکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا رسول اللہ یہ منافق عبداللہ بن ابئی آپ آب کی شان میں اس طرح کی باتیں جو ہے وہ کر رہا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس جب یہ پہنچا تو آپ نے فرمایا کہ نے یہ باتیں کی قسم کھا کر کہہ گیا کہ یا رسول اللہ میں نے اس کنشن کی باتیں کی ہی نہیں اور اس منافق کی قوم نے حضور سے یہ عرض کی کہ حضور عبداللہ جو بڑا بوڑھا ہو چکا ہے وہ جھوٹ نہیں بول سکتا اور زید ابن نے کو مغالطہ ہو گیا ہوگا جب یہ بات ہوئی تو اللہ رب العزت نے عبداللہ بن ابئی ابن سلول کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے اور حضرت زید ابن ارکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سچا ثابت کرنے کے لیے یہ آئے مبارکہ قرآن کریم میں نازک فرمائی وَلِ اللَّهِ الْعزَّتُ وَلِ وَلِ وَلَكِنَّ <يَعْلَمًا> کہ ولی العزت ولی رسول ولمَََََََََََین ولاكن المنافطین علیہ الم عزت تو اللہ ہی كے لیے اور اس کے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے ہے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تو قید مسلمانوں کے لیے ہے منافقوں کو اس کا علم ہی منافق اس کو نہیں سمجھتے ہیں عبداللہ بن عبید بن سلول کا جو بیٹا تھا اس کا نام بھی عبداللہ ہے اور یہ بڑے جلیو قدر صحابی عاشق رسول باپ منافقوں کا سردار اور بیٹا غلامان نے مصطفیٰ کا سردار تھا اس کو بھی خبر پہنچی کہ اس کے والد نے اس کے باپ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں ایسی گستاخانہ اور ایسی بے باکانہ باتیں کی ہیں یہ سن کر ان کی غیرت ایمانی اور ان کی محبت مصطفیٰ کی جو شمع ان کے دل میں روشن تھی اس میں روشنی پیدا ہوئی اور اس قدر وہ روشنی پیدا ہوئی اور اس قدر جو ہے وہ اس سے مغموم ہوئے کہ مدینہ منورہ کے دروازے پر آ کر کھڑے ہو گئے جیسے ہی اس کا باپ واپس آیا ہے فوراً جو ہے مدینہ منورہ کے دروازے پر اس کو پکڑ کر یہ کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ تم یہ کہو کہ عزت اللہ کے لیے ہے اس کے رسول کے لیے ہے اور اہل ایمان کے لیے ہے جب تک تو یہ نہیں کہے گا میں مدینہ میں داخل نہیں ہونے دوں گا اور اگر تو نے نہیں کہا تو میں تیری گردن اڑا دوں گا آخر کار اس نے بادل ناخواستہ ہی صحیح اس کو کہنا پڑا اور سرکار دعالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب اس کی خبر پہنچی کہ اس صحابی رسول نے اپنے باپ کا غریبان تھام کر اس طرح سے جو ہے اس کے اس سے پیش آیا ہے تو سرکار دعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خوش ہو کر حضرت عبداللہ کو دعائیں فرمایا کہ وللہ اللہ علت و علیہ رسول منی ولاکل مناف ال کہ عزت کو اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کے رسول کے دوفیل اور ان کے وسیلے سے مسلمانوں ہی کو حاصل ہو تو بفید سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اہل ایمان کو بھی عزت ملی ہے اور ان کو عظمت ملی ہے بشرٹے کے مسلمان صحیح معنوں میں مسلمان ہو تو عزت اور وقار کے مستحق اور حقدار اہل ایمان اور مسلمان ہی ہیں یہی قرآن کا فیصلہ ہے یہی قرآن کا اعلان ہے کہ بن تم العلاؤں ان کم تمین تم ہی سر بلند ہو اور تم ہی سر بلند رہو گے اگر تم صحیح معنوں میں اور حقیقی معنوں میں تم صاحب ایمان ہو. یہ قرآن کا حکم عزت کے معنی کیا ہے غلبے اور قوت کے تو آپ دیکھیں کہ حقیقت میں عزت اللہ کو اور اللہ کی عزت یہ ہے کہ اللہ غالب اللہ ہی کو غلبہ ہے کوئی بھی کام اس کے ارادے اور اس کی مشیت کے بغیر نہیں ہوتا اللہ رب العزت کی تعظیم اس کی عظمت اور اس کی عزت ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی اس کی عزت قدیم لافانی اور اس کی عزت کو بقا ہی بقا اور اس کی عزت کو کوئی سوال نہیں یہ عزت الہی اور یہ عزت خداوندی ہے اور پھر سرکار دعالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت کیا ہے آپ کی عزت یہ ہے کہ آپ دین کو تمام ابھیان پر غلبہ حاصل دا. آپ کی عزت اور آپ کی عظمت یہ کہ اللہ رب العزت نے آپ کو وہ مرتبہ و عطا فرمایا کہ میراج کا تاج سرکار عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سر انور پر جگمگا رہا ہے اور آپ کی عزت یہ کہ اولین انبیاء اولین کی امتیں جو ان پر ایمان لائیں وہ امت مصطفی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد داخل ہوں گی سب سے پہلے امت مصطفی جنت میں داخل ہوگی اور پھر عزت آپ کی یہ بھی کہ باقی امتوں کو جنت کا آدھا حصہ ملے گا اور نصف حصہ جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کو حاصل ہوگا یہ بھی ایک عزت کی شک ہے اور یہ بھی جو ہے ایک عزت کا پہلو ہے اور کیا کس کس کی طرح سے اللہ رب العزت نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عزت عطا فرمائی کہ مخلوق میں مخلوق میں سے آپ کسی کے محتاج نہیں ساری مخلوق آپ کی محتاج ہے بلکہ اور عزت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ گناہ کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دروازے پاک پر حاضری کا حکم دیا گیا اور سلاطین عالم سرکار دعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دروازے کے بھکاری اور حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دروازے کے خادم اور عرش عرش جو ہے وہ ان کی جلوہ گاہ اور فرش پر ان کی حکومت جاری یہ سب عزت کی نشانیاں ہیں یہ سب جو ہے عزت کے پہلو کس کس انداز سے اللہ رب العزت نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عزت عطا فرمائی ہے اور کس کس انداز سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کوکر مبارک پر عزت کا تاج رکھا ہے میرا کیا منہ ہے ان کے کروڑ میں عزت کے حصے کا کروڑا حصہ بھی جو ہے اس کے بیان کرنے کے بھی لائق میرا منہ نہیں ہے اور بس یہی کہا جا سکتا ہے کہ بادست خدا بزرگ کو ایک قصہ مختصر کہ اللہ کے بعد جتنی بزرگیاں ہیں جتنی عزتیں ہیں جتنی عظمتیں ہیں, ہیں وہ سب آپ پر قربان اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ نے اپنے عمل سے یہ ثابت کر دیا کہ آپ کی عزت پر اپنی ماں کو بھی قربان کیا جائے آپ کی عظمت اور آپ کی عزت پر اپنے باپ کو بھی قربان کیا جا سکتا ہے اور کیا ہے اور اپنی جان اور اپنا مال اور اپنی اولاد بھی قربان کی جا سکتی ہے لیکن ناموں سے مصطبہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جو ہے فرق نہیں آنے دیا جا سکتا گا اور انہوں نے اپنے عمل سے یہ ثابت کیا ایک تو مواقع نہیں کتنے مواقع ایسے آئے ہیں کہ جہاں انہوں نے اس کا اظہار کیا ہے نہ مطلب صرف یہ کہ اظہار بلکہ عملی طور پر اس کا ثبوت پیش کیا ہے وللہ المنافقین يعلمون کہ عزت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے اور جس عزت عطا فرمائی ہے سب جانتے ہیں کہ بیت المقدس مسلمانوں کا طبل ابل رہا اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خواہش اور ان کی چاہت کے مطابق جو ہے خانہ کعبہ کو قبلہ بنایا گیا لیکن آپ دیکھیں کہ بیت المقدس دوسرے انداز اگر آپ دیکھیں تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ خانہ کعبہ مسلمانوں کا قبلہ اگرچہ بعد ہی میں مقرر ہوا لیکن خانہ بیت المقدس یہ قبلہ اول قرار پایا اس کو تعمیر کس نے کیا جنات بنانے والے اور حضرت سلیمان علیہ السلام بنوانے والے لیکن دوسری طرف آپ خانہ کعبہ پر نظر ڈالیں تو یہ معلوم ہوگا کہ اس کے بنوانے والے خود رب العزت کی ذات کریم اللہ رب العزت اس کا بنوانے والا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اس کے نشان لگانے والے اور بنانے والے حضرت خلیل اللہ اور اس بنوان اس بنانے میں اور اس تعمیر میں مدد دینے والے حضرت زبیح اللہ اور اس خانہ کعبہ کو اور اس قبلہ کو آباد کرنے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر دیکھیں کہ حج جو ہے وہ خانہ کعبہ ہی کا ہوتا ہے بیت المقدس کا نہیں ہوتا بیت المقدس کو کوئی نہیں جانتا پھر جو دھوم دھام اور جو رونقیں خانہ کعبہ میں ہیں بیت المقدس میں نہیں اور دوسری طرف آپ دیکھیں کہ بیت المقدس میں ہزاروں انبیاء علیہ السلام آرام فرما ہے اور مدینہ الرسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ طیبہ یہاں سید الانبیاء والاولین والآخرین سرکار دعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جلوہ گر ہیں اور پھر جس قدر سائرین کا ہجوم مدینہ منورہ میں ہے اس کا دسواں حصہ بھی بیت المقدس میں نہیں ہوتا تو یہ سب کیا ہے یہ عزت کی نشانیاں نہیں تو کیا ہیں یہ عزت کا اظہار نہیں تو کیا ہے اور یہ عزت کی علامتیں نہیں تو اور کیا ہیں تو یہ عزت اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہے اللہ کی طرف سے عطا فرمائی ہوئی ہے تو اس عزت و عظمت کا کوئی کیا اندازہ کر سکتا ہے اور ایک عزت و تاثیم اور عظمت کا پہلو یہ بھی ہے جیسا کہ حدیث شریف میں آیا کہ عجر کہ بھلائی پر رہنمائی کرنے والا، نیکی کی طرف لانے والا نیکی کی راہ دکھلانے والا فرمایا کہ جو نیکی کی طرف لاتا ہے اور نیکی کی طرف رہنمائی کرتا ہے اس نیکی کی طرف رہنمائی کرنے والے کے لیے اس نیکی کرنے والے کے بسل ادر ہے بغیر اس کے, کے اس نیکی کرنے والے کے ادر میں کوئی کمی کی جائے اب آپ دیکھیں کہ حضور کا ایک امتی اگر کوئی نیکی کرتا ہے تو اس کو ایک ادر اور اس کی طرف جس نے رہنمائی کی اس کو دو ادر اور اس کو جس نے رہنمائی کی تھی اس کو چار ادر اس طریقے سے بڑھتے بڑھتے کہاں پہنچتا ہے جب سب سے آخر میں پہنچ کر وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں وہ ثواب اور وہ ادر پہنچتا ہے تو وہ اس قدر بڑھ جاتا ہے کہ جہاں عدد جو ہے وہ کام ہی نہیں کرتا ہے اس قدر ادر بارگاہ مصطفیٰ میں جو پیش کیا جاتا ہے تو یہ بھی ایک جو عزت اور عظمت کا پہلو ہے اور کتنے امتی ہیں کہ جو روزانہ نہ جانے کتنی کرتے ہیں تو بارگاہ مصطفیٰ میں ان سب کا ثواب اس قدر پڑھ کر اس قدر وسیع ہو کر پہنچتا ہے کہ جہاں جو ہے ہندسا اور جہاں جو ہے یہ نمبر اور یہ تعداد اور یہ آدھات کوئی کام ہی نہیں کرتے ہیں اور اس میں کوئی جو ہے تاجب کی بات ہی نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے اس کے خزانے میں تو کوئی کمی نہیں ہے وہ کس قدر جو ہے خزانہ رکھتا ہے وہ تو بغیر حساب ہے جب اس کے یہاں کوئی حساب ہی نہیں ہے تو پھر کون ہے جو حساب کر کر بتلائے کہ ایک امتی کا ادر جو ہے بارگاہ مصطفیٰ میں اس قدر جو ہے بڑھا کر پیش کیا جاتا ہے تو یہ تو کوئی جو ہے حساب لگا ہی نہیں سکتا ہے جب بارگاہ خداوندی سے اس قدر جو ہے ادر و ثباب سرکار سرکار عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے تو کتنی عظمت و عزت ان کی ہوتی ہے کتنی، کتنا بکار ان کا ہوتا ہے اسی لیے فرمایا خیر من ہر آنے والی جو ہے اے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمہارے لیے جو ہے بہت بہتر ہے ہر سات جو گزر رہی ہے اور ہر سات جو آ رہی ہے وہ پہلی والی ساتھ سے اور آنے والی گھڑی جو ہے وہ گزری ہوئی گھڑی سے جو ہے کہیں عمدہ کہیں جو ہے وہ بہت ہی بڑی ہوئی ہے و حضرت میں اور عزت و تقریب میں رسالت